بلدین ایو مسقون نبل کتاب لا الفلاح الجر المسلحین عمل کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں دو طرح کی جماعتوں کا ذکر کیا ہے یا دو طرح کے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو یقیناً عمل کرتے ہیں اور عمل کرتے رہیں گے لیکن ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کسی یا قبولیت کے مستحق قرار نہیں پاتے وہ قدیم نہ علامہ عمل و میں نامل فضا ہم قیامت کے دن بہت سے لوگوں کے اعمال کو ہوا منصورہ کر دیں گے اور چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل کر کے بیکار کر دیں گے خواب و عمل کتنے ہی بڑے ہوں ظاہری نگاہوں میں کتنے ہی قابل قدر محسوس ہوتے ہوں اور ایک دوسری جماعت ہے جن کے اعمال کی اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے ان کو قبول کرتا ہے اور ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا جو آیت کریمہ آپ نے سنی اس میں دو اصولوں کا ذکر ہے کہ جو بندہ ان دو اصولوں پر کار بند ہو جائے اور ان دو قواعد کو اپنی زندگی میں شامل کر لے اپنے ایمان کا اپنے عقیدے کا اور اپنے عمل کا حصہ بنا لے ایسے بندوں کی محنتیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں تعین ضائع نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ خود ان کے اعمال کی حفاظت کرے گا بلکہ بعض احادیث کی روشنی میں ان کے اعمال کی تربیت کرے گا بڑھائے گا حتہ تکون مثل احد حتیٰ کہ ایک کھجور قیامت کے دن اہد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی مگر اس کے لیے کچھ بنیادی قواعد ہیں یہاں دو باتوں کا ذکر ہے بلدینکون ویل کتاب وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو تھامے رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کو تھامنا ان کا ذوق بن جائے ان کی عادت بن جائے ان کے منہج کا لا ینفق حصہ بن جائے وہ آقام اس نمازوں کو قائم کر لیں کتاب و سلمت کے ساتھ تمسک ہو اور نمازیں قائم کر لیں تو ان نادانزی اور اجر مسلحین تو ایسے بندوں کے اجر کو ثواب کو ہم ضائع نہیں کریں گے یہ اس کا وعدہ ہے اس ان دو شرطوں کو نبھانا ہوگا کتاب و سنت کے ساتھ تمسب اس شرط کو پورا کرنے میں بہت سے لوگ ناکام ہیں فیل ہیں دوسری شرط اقامت سلاد نماز قائم کرنا اس شرط کو پورا کرنے میں بھی اکثریت ناکام ہو چکی ہے بہت کم بندے ایسے بچتے ہیں جو ان دو شرائط کو اپناتے ہیں کتاب و سنت کے ساتھ تمسوک اختیار کرتے ہیں اور نمازوں کو واقعات قائم کرتے ہیں نمازوں کی اوقات کی حفاظت کے ساتھ اور پوری نمازوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی اتباع کے ساتھ کیونکہ نمازوں کے اقامت انہی بنیادوں پر قائم ہیں مردے کی نماز نہیں یا باپ دادا کی نماز نہیں یا پیر و مرشد کی نماز نہیں بلکہ خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی مبارک سنت کے مطابق نماز یہ نماز کی اقامت ہے جو جو لوگ ان دو بنیادوں کو اپنا لیں ان کے لیے شاباش ہے اللہ خود وعدہ فرمار ہے کہ ایسے بندوں کے اعمال ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے برباد نہیں کریں گے بلکہ وہ اعمال محفوظ بھی ہوں گے مقبول بھی ہوں گے اور ان میں مسلسل بڑھوتری ہوگی بڑھتے رہیں گے ان کی مقدار میں اضافہ ہوگا کمیت اور کیفیت میں اضافہ ہوگا ایک ریکی سات سو بن جائیں گے اس سے بھی زیادہ اور ایک چھوٹی سی ریکی بہت پہاڑ بن جائے گی اس سے بھی بڑھ کر مگر ان دو شرطوں کی تکمیل ضروری ہے کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اور نماز کی اقامت اسی لیے پیارے برم محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آخری وسیت کے طور پر فرمایا السلح السلح وہاں مرکائی مانو لوگوں نمازیں نمازیں نمازیں تقرار کے ساتھ آپ نے نماز کی وسیعت دی نمازوں کا اہتمام کرنا نمازوں کا خیال رکھنا نمازوں کی اقامت بہت ضروری ہے اس وقت مخاطب صحابہ ہی تھے مگر صحابہ تو پکے نمازی تھے بڑی شدت اور اہتمام کے ساتھ نمازیں قائم کرنے والے تھے تو صحابہ کے تبس سے یہ پیغام ترقیقت ہمارے لیے ویسے بھی رسول اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں آپ کی یادوں کا محور ایک عجیب سندھ اختیار کر چکا تھا یہ آخری دن کی باتیں جب آپ شوہدا کی طرف گئے ان کے لیے دعا کی اور حدیث کے الفاظ کے مطابق جو امت کے فوج شدگان ہیں انہیں الوداع کہہ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مسجد نبی ممبر قائم کیا صحابہ کو وسیعت دی اور یہ زندوں کو الوداع کہنا تھا آپ فارغ ہوئے تو آپ کی زبان پہ الفاظ تھے اشتق نا افوا ہمیں اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے اپنے بھائیوں سے ملاقات کی خواہش ہو رہی ہے صاحبہ نے ارض کیا السما افوانا کا رسول اللہ یا رسول اللہ سب ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمایا انتم اصحابی بھی تم میرے اصحاب ہو ساتھی اور دوست ہو بھائی کون ہیں وہ افوانی اللہ دنیا میں بڑھ دی میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے یوں میں نے مجھ پر ایمان لائیں گے بلم یارو حالانکہ مجھے دیکھا نہیں ہے بن دیکھے ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں اور ان سے ملنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے یہ آپ کی آخری گھڑیوں کی باتیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ان بھائیوں کے زمروں میں ہم ناکارا لوگوں کو بھی شامل فرما لیں فرمایا کہ بھائیوں سے دلنے کا شوق پیدا ہو رہا اور پھر آخری گھڑیوں میں آپ کا فرمانا السلح السلح نماز نماز یہ پیغام در حقیقت صحابہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچ رہا ہے ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور نمازوں کی پابندی کریں اور نماز ہی کو ایک مستقل پیمانہ بنا لیں نبیر اسلام کے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اور سلادوں نماز ایک پیمانہ ہے ایک نکیال ہے جیسے ایک ترازو اشیاء کو تولتا ہے پمن اوفا اوفی الہو امن تفف فقط علن تماتین جس نے اس نماز کا پورا حق ادا کر دیا وہ پورا پورا اجر پائے گا اس کے ادر اور سواب کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی محبتیں پائے گا اللہ تعالیٰ کی رضا پائے گا جسے نماز کو پورا حق دے دیا وہ منتف اور جسے نماز میں کمی کر ڈالی تم جانتے اللہ تعالی نے متفین یعنی کمی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ویلمتین ویل ہے بربادی ہے متفقین کے لیے کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے فویل مسلم کچھ نمازیوں کے لیے ویل ہے ویل کا مانا بربادی یا واد احادیث جن کی صنعت میں زور ہے ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی جس میں اگر دنیا کے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو ایک لہزے میں سارے پہاڑ پگھل جائیں اس وادی کا نام بیل ہے اور یہ بیل کن کے لیے متفقین کے لیے کمی کرنے والوں کے لیے نادول میں کمی کرنے والوں کے لیے اور نماز بھی تو ایک نکھیال ہے اس میں جس قدر اس کے حقوق کو ادا کرو گے پورا کرو گے اجر بھی پورا پاؤ گے جس قدر کمی کا مرتکب ہوگے اسی قدر بربادی کی وعیدیں ہوں گی اور تباہی کی صورت میں ڈان ڈبٹ ہوگی تو نماز ایک نتیال ہے ابن قیم رحم اللہ کا قول ہے ما یا العبد ایمانہ ایمان ہو محبت مسل میزان اسلام ایک بندہ جس کے اندر ایمان ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیمانہ معلوم کرنا چاہے کہ ایمان کتنا ہے محبت کتنی ہے ماتے اس کو پڑھنے کے لیے توڑنے کے لیے سب سے بہترین نیزان جو ہے وہ نماز ہے اپنی نمازوں پر نظر ثانی کرے کیا اوقات کی حفاظت ہو رہی ہے کیا نمازوں کی ادائیگی میں پیارے پیغمبر کی سنتوں کا اہتمام ہے کیا نمازوں کی ادائیگی میں حضور قلبی خشرت علا الہی موجود ہے یہ ایک پیمانہ بنا لے اس پیمانے پر اپنے ایمان کو پیش کرے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیش کرے اگر پیارے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ ہے تو پیارے پیغمبر تو فرمایا کرتے تھے جعلت الت قبرت آئی نی سے سد نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اگر پیارے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ ہے تو آپ کی وسیعت نہیں سنی اصلاح اسلام نماز نماز نماز تو پھر صلاح اور نماز کے بغیر اس محبت کی صداقت کیسے ثابت کرو گے اگر پیارے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ ہے تو آپ تو فرمایا کرتے تھے رکھنا یا بلال و بسلا بلال ہم کچھ پریشان ہیں اذان تو تاکہ نماز پڑھ کے راحت پالیں پریشانی دور کر لیں ایسا تعلق ہے نمازوں کے ساتھ ابن قیم کا یہ قول بہت ہی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے ایمان ایک خفیہ شے ہے جو دل کے اندر موجود ہے محبت کی خفیہ شے ہے اگر اس ایمان اور محبت کی صداقت کو پرکھنا ہے کہ کیسا ایمان ہے سچا یا جھوٹا اور کیسی محبت سچی ہے جھوٹی اس کے لیے یہ ترازو موجود ہے اس ایمان کو تولنے کے لیے اس محبت کو تولنے کے لیے کسوٹی موجود ہے اس ایمان اور محبت کو پرکھنے کے لیے تو نماز کو سامنے رکھو سارے معاملات کے ساتھ اوقات کی حفاظت کے ساتھ ہر فیل کی ادائیگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کی حفاظت کے ساتھ کس قدر حضور قلبی ہے دل کس قدر متوجہ ہے نماز پہ کس قدر اللہ کی خیشیت اور اس کا خوف موجود ہے کان رسود سبی مسلی تو فیصد عظیم المرز نے دل بکا جس پیارے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ ہے ان کا نماز سے تعلق یہ تھا جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے سے آوازیں آتی ہیں جیسے جوش مارنے والی ہنڈیا سے آوازیں آتی ہیں اور یہ آوازیں آپ کے رونے کی بنا پر ایسی خشیت اور ایسی حدور قلبی تو اس کو ایک پیمانہ بنا کر اپنے خفیہ امور کا امتحان دو ایمان کیسا ہے اور محبت کا دعویٰ کس حد تک سچا ہے اس کے لیے پیمانہ جو ہے وہ نماز کا ہے اسے اختیار کر لو اس کے لیے احتجاج ایک ضروری رکن ہے نماز کا ہر رکن احتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا ہو رکو ہے سجود ہے قیام ہے تشہد ہے قیام بعد رکو ہے جلسہ بہن سجدہ تین ہے ہر رکن کی ادائیگی ایک مکمل اطمینان کے ساتھ ہو اعتدال کے ساتھ ہو جو کہ نماز کا حسن ہے مگر آج اکثریت جلد بازی کا شکار ہے وہ اہتمام نہیں جس کی تعلیم محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اکثریت جلد بازی کا شکار ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے جہاں نماز کو پیمانہ بنایا بطور کسوٹی کے ہمیں عطا فرمایا وہاں اسی نماز کو سارے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا اس سے بڑھ کر کیا مطلوب ہے کہ بندہ ایک نماز پڑھے اور گناہوں سے پاک صاف ہو جائے مزو ایک عمل اور وزو ہی بہت سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں پانی گھر ہر پترا کے ساتھ گنا گرتے ہیں بزو کے بعد دعا لا الہ الا اللہ بہ لا شریق الح وشد اللہ محمد نبد رسول فل حتل ابا الجنت اسلامانی ہے اسی عمل پر جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے گناہوں سے پاک صاف ہونے پر کھلتے ہیں گزو نماز کے تابع ہے ایک شرط ہے نماز کی خالی گزو ہی گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے گزو بھی اللہ کے بندوں اہتمام کے ساتھ ہو یہ نہ ہو کہ وزو کر رہے ہیں اور توجہ دکان اور کاروبار کی طرف ہو وزو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ساتھ بیٹھے میں سے گپے بھی ہانک رہے ہیں لیکن گزو ہی سے اللہ کی ششیت تاریخ ہو جائے گزو ہی سے ایک سوچ قائم ہو جائے کہ اللہ تعالی کا فریدا ادا کرنے جا رہا ہوں پورا اس کا پروٹوکول ہو اس فریضے کی طرف پوری توجہ ہو پورا دھیان ہو تو ایسے بندے کا وزو جو ہے یقیناً گراہوں کا کفارا بن جاتا ہے آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں بانی راہ محلہ نے اس کو صحیح قرار دیا ادا کام رکھتے کہ سن لی جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نماز شروع کر دیتا ہے نماز قائم کر لیتا ہے نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو اسی اب جنوب اس کے گناہ لائے جاتے ہیں فبوزیات آلحا سے ہی وہ آتی اور وہ گناہ جو ہے وہ اس کے سر پہ لاد دیے جاتے ہیں اور اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں سارے گناہ اٹھا کر اس ماری کے سر پہ لاد دیے جاتے ہیں اور اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں وہ کہ فائی دا سا جا وہ رکا کہ فائی دا رکا اور جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو کندروں کے گناہ گر جاتے ہیں سجدے میں جاتا ہے سر کے گناہ گر جاتے ہیں رکوع سجدے سے خوار وغیرہ اٹھتا ہے تمام گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں اور تمام گناہ جڑ چکے ہوتے ہیں یہ نماز کام ہے جسے یوگا ماں نے یہ استعمال کیا ہے کہ رکوع و سجو اس میں جلدی نہ ہو اس میں اطمینان ہو اعتدال ہو رکوع اور سجوج جو ہے اس میں طوالت ہو یہ حدیث لوگوں پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی ایسے رکوع و سجود جن کا کوئی شمار ہی نہیں میں اپنے حرم کا واقعہ کبھی بھی بتایا کرتا ہوں جماعت کھڑی تھی حرم, حرم میں فجر کی جماعت اور آخر تو شہود میں تھے سلام پھرنے والا ہے ایک شخص کیونکہ بندہ جب سامنے دیکھ رہا ہو تو دائیں بائیں بھی کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا رہتا ہے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے ایک شخص آتا ہے نماز میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اس کو دو سنتیں پڑھنی ہیں یہ جماعت کھڑی ہے تو سنتیں پڑھنا بالکل بیکار اور لہم ہے وہ سنتیں ہوتی ہی نہیں مگر کہاں کہ یہ تعلیم ہے کون سا یہ مذہب ہے کون سا یہ دین ہے کہ فرضوں سے قبل سنتیں پڑھنے سنتیں شروع کی اور آپ یقین کریں کہ سلام پھرنے سے پہلے وہ دو سنتیں پڑھ کر فارغ ہو چکا تھا اور جماعت میں داخل ہو چکا تھا کیا کیا اس نے کیا پڑھا اس نے کون سے رکوع سجود ہیں کون سی نمایاں فرضوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے سنتیں اللہ کے حبیب نے سلام پھیرا فجر کر لوگوں کی طرف مڑ کر بیٹھے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا سنتیں پڑھنے کے لیے کیا بات ہے یہ کیا پڑھ رہے کیا تم فجر کی نماز دو بار پڑھتے ہو عرض کیا کہ یارسود اللہ سل آج میں سنتیں نہیں پڑھ سکا فجر کی وہ پڑھنے لگا تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور یہ خاموشی جواز کی دلیل ہے اللہ کا نبی معاشیت پر اور خلاف شریعت پر خاموش نہیں رہ سکتا یہ اس کا جواز کی دلیل ہے اب اس شخص نے کہاں سے تعلیم پائی کس نے اس کو یہ ذہن دیا کہ جماعت میں شامل ہونے سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھنا ضروری ہیں اس نے سنتیں کیا پڑھی ان کو تحز نحض کر دیا ستیا ناش کر دیا ایک منٹ سے بھی کم حصے میں بلکہ آدھے منٹ میں دو رکعت پڑھ کے جماعت میں داخل ہو گیا انہیں رہ اور یہ نماز کا اس بالخصوص رکوع اور سجو کیا عظیم و شام یہ حدیث ہے اور کیا شریعت کی سماحت اور برکت ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہو اس کے سارے گناہ اس کے سر پہ اور کندھوں پر لاد دیے جاتے ہیں رخو کرتا ہے پورے اطمینان کے ساتھ تو اس کندھوں کے سارے گناہ گر جاتے ہیں سجدہ کرتا ہے پورے اطمینان کے ساتھ تو سر کے گناہ چڑھ جاتے ہیں نماز سے فارغ ہوتا ہے بالکل گناہوں سے پاک صاف بزو اور نماز کا عمل کس قدر گناہوں کا کفارہ ہے اور پھر یہ رقو حلود کی سوالت ہے یہ شرعی مطلوب ہے اللہ کے دائرے پیغمبر کی تصویحات کا اندازہ کیا گیا جو دس کی تعداد میں ہوتی تھی یہ آپ کے فرائض کا ذکر باقی آپ نفل پڑھتے سنتیں پڑھتے تو ان میں تو رقوص وجود اور لمبے ہوتے لیکن جو کہ فرض میں ایک امام کے لیے یہ تعلیم ہے کہ اس کی جماعت مرغ دل ہو کمزوروں کا خیال رکھے تو پھر بھی آپ کے رکو اور سجو کی, کی تصویرات دس بار شمار کی گئی کہ آپ کا رقو اور سجو کتنا لمبا ہوتا جیسے ایک شخص دس بار تصویر پڑھ لیں سبحان ربی العظیم یہ سبحان ربی آئلہ دس بار پڑھنے کی مقدار ہوتی اس قدر طوالت ہوتی اس طوالت سے اور بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور وہ فائدہ کیا ہے مزید گناہوں کو بخشوانا اور استفار کر کے اللہ کا مقرر ہو جانا پیارے پیغمبر کے آخری دور کی باتیں ہیں جب سورت النصر نادل ہوئی ازا جائے نصر اللہ الفتح جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے اجل کا پیغام تھا جس میں آپ کی وفات کی خبر دی گئی تھی اور ایک ہدایت کی گئی تھی پسب بےحمد ربدی کا وسطر ہو اب چونکہ چل چلاؤ کا دور ہے بہت کم دن باقی رہ گئے تین کاموں پر آپ نے توجہ دینی ہے سب بےحمد حمد اپنے رب کی تصریح کرنی ہے کثرت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بے حمدے رب اس کی حمد کرنی الحمد الحمدللہ چلتے پھرتے اور وسطر ہو اور کفر سے استغفار بھی کرنا اپنی بقیہ زندگی میں ان تین کاموں پر بڑے اہتمام سے توجہ دیجیے امر مومن فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع کے لیے اور اپنے سجدوں کے لیے ایک دعا اسی آئس سے بنا لی اللہ کے حکم سے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی صبح نہ اللہ حمد اللہ فر صبح اللہ میں سبدے کا آ گیا تو ابھی حمد میں حمد ربدہ آ گیا اور اللہ میں بستا پھر آ گیا پورا عمل پھر آپ کے لمبے رکوع ہوتے لمبے سجدے ہوتے اور اس میں آپ یہ ذکر کرتے صبح نق اللہ حمد اللہ خرلی اللہ خرلی اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ میں منسلک ہوں ہر قسم کی ہم بھی تیرے رہیے ہر قسم کی پاکیزگی تیرے لیے ہے اور یا یعنی اللہ مجھ کو بخش دے مجھ کو معاف کر دے پھر کثرت سے آپ یہ دعا پڑھتے چلتے پھرتے آپ یہ دعا پڑھتے اگر رقور کی توالت تو اختیار کرنا چاہتے ہو تو سنت کے مطابق یہ دعا یاد کر لیجیے پڑی ہے یہ اس میں گناہوں کی بخش طلب کرنے کا ایک عظیم فائدہ موجود ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک عظیم فائدہ موجود ہے بلکہ تیامت کی پشارتیں سمیٹنے کا ایک عظیم فائدہ موجود ہے عبداللہ بن بسر کی روایت کے مطابق تو بال وجد فی فیری استفارم کثیر اس بندے کے لیے خوشخبری ہو مبارک مبارکباد ہو اس بندے کو شاباشی اس بندے کے لیے کہ تیامت کا دن ہو اور اس کے شیفہ اعمال کو کھولا جائے اس میں کفر سے استغفار ہو کفر سے استغفار ہو باد الما تعرین کا قول ہے کہ ہر دو سطروں کے بیچ میں استغفار لکھا ہو اتنا استغفار ہو یہ طوالت رکوع اور سجود کی کفر سے استغفار کرنے کا موقع بن جاتا ہے رکوع میں ان اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے میں اور قریب ہوتا ہے اس پورے قرب کو اختیار کر کے جب استفار کرے گا تو اللہ کی محبت اور قرب اس کو مزید حاصل ہوگا گناہوں کی بخشش کے ساتھ تو پیارے بغم محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں اس دعا کا انتخاب کر کے امت کو تعلیم دے کر ایک عجیب سعادت ہمیں عطا فرما دی لمبے رکوع سجود ہو اللہ کا قرب اقرب و ما یکون عبد میں روے ہی بہو ساجد بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ کریم کب ہوتا ہے جب وہ جہاز میں بیٹھا ہو یہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا ہو نہیں جب وہ زمین کی تہ میں ہو اور اس کا ماتھا اور ناک زمین سے مس ہو گھٹنے زمین سے ٹکے ہو سجدے کی صورت میں اگر کہ یہ سب سے نیچے ہے مگر سب سے اوپر ہے اور اس کو اللہ کا قرب حاصل اس میں اگر دعا ہوگی دعا کی سوالت ہوگی کثرت سے استفوار ہوگا تو یہ اللہ تعالی کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہوگا استفوار کے ہتھیار کو استعمال کیوں نہیں کرتے امیر عموم جناب علی بن ابی طالب کا قول ہے یو یبر یا لکھ وہ ماحول نجات اس بندے پر تعجب ہے حیرانگی ہے اور افسوس بھی ہے جو ہلاک ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے حالانکہ پورا نجات کا سامان اس کے پاس موجود ہے نجات کا ساد و سامان اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے اس کے باوجود اگر کوئی بندہ برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے جہنم کا ایندھن بن جائے تو بندہ قابل پاجب ہے پوچھا کہ نہیں نے نہیں وہ نجات کا سامان کیا ہے اور میں استغفار وہ نجات کا سامان استغفار ہے گناہ ہو تو استفار کر لے گناہ مٹ جائے گا اور بربادی کا پروگرام ہٹ جائے گا تو یہ نجات کا ساد و سامان موجود ہے پوری حکومت کے ساتھ بغیر کسی شرط کے وہ بندہ قابل تو عجو ہے جس کے ہاتھ مالا مال ہیں ایسے سرمائش سے جو کہ قدم قدم پر نجات فراہم کرنے والا ہے مگر پھر بھی برباد ہو جائے جہنم کا ایندھن بن جائے تو بندہ بڑا قابل تاج ہے قابلتراج میں امام مجاہد رحم اللہ عبداللہ بن عباس کے شکر تھے بہت بڑے محدث بھی تھے قرآن کے محدس بھی تھے ایک بات بار بار کہا کرتے تھے اینا انتم من ممہاد تم ممہاد سے کیوں غافل ہو ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے اس سے تم کیوں غافل ہو پوچھا گیا ممہاد کیا ہے فرما کے استفار ممہاد کا لفظی مانا وہ ربڑ جو بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے پینسل سے لکھ رہا ہے کوئی تحریر کی غلطی ہو گئی ربڑ سے بٹھا دیا فرما کے استفار بھی ربڑ ہے ممہات ہے ریموور ہے اس سے تم کیوں غافل ہو کوئی غلطی کر جاؤ ممہات کو اختیار کرو ممہات کو پکڑ لو اس غلطی کو کورش ڈالو مٹا ڈالو ممہار سے کیوں کافر ہو تو تو پھر یہ ایک موقع کتاب و سنت نے فراہم کر دیا رکو اس وجود میں اللہ کا قرب حاصل ہے انتہائی قریب ہو چکے ہو اس موقع غنی مچالو اس کو اختیار کرو نجات پوری قوت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے بچاؤ کا سال و سامان موجود ہے ماں کا منتفیم تو ماں کام کو مؤذ امومی یہ قاعدے موجود نہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ موجود ہیں زندہ ہیں اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا یہ آپ کا وجود اس قوم کی امان ہے آپ کا وجود اس قوم کی حفاظت ہے اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ موجود ہیں آپ کے انتقال کے بعد ایک امان اور ہے جو اس قوم کو دے رہا ہوں آپ کی امت کو دے رہا ہوں اور وہ امان استغفار کی امان ہے جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی استغفر اللہ کہتی رہے گی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا تو استغفار اس قوم کے عذاب کو ٹالنے والا ہے اور عذاب کے تین مقامات دنیا کا عذاب استغفار کی برکت سے ٹل جائے گا مرنے کے بعد قبر کا عذاب کثرت استفار سے ٹل جائے گا اور جب قیامت قائم ہوگی بہت سے مراحل جہنم کا عذاب قلع سراج کا عذاب میدان معاشرے کی اذیت ہے کی برکت سے ٹل جائے گی یہ ایک امان ہے ہمیشہ کا جب تک آپ کی ذات مبارکہ موجود ہے اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی امت کے لیے ایک اور امان ایک اور تحفہ کہ جب تک آپ کی قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا تو استغفار کا اس سے بہتر کیا موتا ہو سکتا اللہ کے پیارے پمبر کا فرمان ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے چھانٹ چھانٹ کے دعائیں کرو اور سب سے اعلیٰ دعا استغفار کی صورت میں اور گناہوں کی بخشش کی صورت میں یہ رقو سکول میں جلدی ٹھونگیں مارنا ٹکرے مارنا کوئی ایسی نماز کا فائدہ نہیں نماز کی برکتوں سے یہ محرومی کی اعلانتے ہیں جب اگر میں توالت ہو سجدے میں توالت ہو تصویرات ہو تحمینات ہو اور کثرت سے استفار ہو تو استفار اپنے طور پر اس کے فائدے ہیں کہ بندہ دل کو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے وہ حدیث بطور تذکیر کے پھر سن لیجئے اذا قام رکھو یہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے نماز میں داخل ہو جاتا ہے اس لیے ہی اس کے گناہ لائے جاتے ہیں فبوزیہ کا لاہرہ ہی وہی اور وہ گناہ اس کے سر پہ لا دیے جاتے ہیں اور اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں اور فنا کہ بھک الما رکھا سجل تصاوت جب بندہ رخو کرتا ہے رخو ہو جب مطالبے کو اللہ کے حمید کے طریقے کے مطابق ہو اس میں اگر اعتداد ہی نہ ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے کیونکہ پیارے پیغمبر کے سامنے ایک عام شخص نے نہیں بلکہ ایک صحابی نے نماز پڑھی رحو میں جلدی کر گیا سجدے میں جلدی کر گیا فما کے ارجے فسل لے فن نہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو یہ نماز نہیں ہوئی یہ نماز ہوئی ہی نہیں خواب قبول ہی نہیں اس نماز کا وجود ہی نہیں اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے اس نے پھر پڑھی تین بار پڑھی تینوں بار یہی فرمایا کہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی پھر ہم اس درخواست کہ مجھے سکھا دیجئے مجھے تعلیم دے دیجئے تو اللہ کے پیارے فکم نے تعلیم دی اس میں حدیث آپ پڑھیے رکوع اس میں خاص طور پہ اعتدال کا ذکر لمبا رکوع ہو لمبے سجدے ہو تو کتنا ویم و شان فائدہ گنا سر پر لا دیے گئے کندھوں میں رکھ دیے گئے اب اگر رقو کرتا ہے اور وہ مصنون رقوع ہو اللہ کی حبیب کے طریقے اور آپ کی سنت اور آپ کی تعلیم کے مطابق بلکہ اعتدال تو رقوع کے ارکان میں سے ایک رکن ہے تو لمبا رقوع ہو اعتدال و اطمینان کے ساتھ رکو کر کے اٹھے گا تو کندھوں کے گناہ گر چکے ہوں گے پھر وہ سجدے میں گر گرتے سجدہ بھی طویل ہو اطمینان و اعتدال کے ساتھ اور اللہ کی حبیب کی سنت کے مطابق جب وہ سجدہ کر کے اٹھے گا سر کے گناہ بھی جھڑ چکے ہوں گے اور گناہوں سے بالکل صاف ہو جائے پھر رکو و سجود میں جو دعائیں کر رہے استغفار کی دعائیں گناہوں کی بخشش کی دعائیں یہ ایک اضافی احمد ہے ایک بندہ اگر استغفار کی دعا کرے گناہ اگر موجود ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں گناہ اگر موجود نہ ہو پھر بھی استغفار کی دعا کرے تو جنت میں دراجات بلند ہوتے ہیں اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے جنت کے متارج میں چڑھتا ہی جاتا ہے فائز ہوتا ہی جاتا ہے یہ برکات اس اشتخار کی اس عظیم و شان عمل کی یقیناً یہی نماز قابل قبول ہے تو اللہ کے حبیب کی جو آخری وسیعت اب صلاح لوگ و نماز نماز نماز یہ پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے آپ کی وسیعت کے طور پر جس کا اہتمام کرنا ہم پر فرد ہو گیا کہ ہم اس کا اہتمام کریں نمازوں کی حفاظت کریں بلکہ محت سے ان کی صراحتوں کے مطابق ان نمازوں کو ایک پیمانہ بنا لیں ہر وقت اپنے ایمان کو چیک کریں اپنی محبتوں کو چیک کریں اپنے باطنی امور کو چیک کریں نماز کے پیمانے کے ذریعے اگر نماز کا پورا پورا حق ادا ہو رہا ہے تو محبت بھی سچی ہے ایمان بھی قوی ہے اور اگر نمازوں کی کسوٹی جو ہے وہ ہمارے لیے گواہی نہیں دے رہے نمازوں کے مکمل ہونے کی تمہارا محبت میں کمی ایمان میں کمی تو اس کمی کو دور کیجئے کہ ظاہری کسوٹی کو سنبھال کر اور اس پیمانے کی صلاح کر کے اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دے نمازوں کے اوقات کی پابندی کی توفیق دے دے اللہ علی نمازوں کو اپنے خوف سے بھر دے اپنی خشیت سے بھر دے اللہ توفیق سے ہماری نمازیں باپ دادا کے طریقے پر نہ ہوں بلکہ اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق ہوں اللہ میں توفیق سے ہماری نمازیں پیر و مرشد کی تعلیم کے مطابق نہ ہوں بلکہ قرآن حدیث کے مطابق ہوں وہی نمازیں خواب جو قبول ہیں اقول قولی هذا اقولی خاضہ علیہ و رکم الحمد اللہ علی بلکم باہر ان رب العالمين